من شرور ينفسنا ومن صيات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامك ما كتب على الذين من قبلكم نعلكم تفتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا صبر صعدة من أيام من أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين وأن تصوموا خيرا لكم شعر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان منكم مريضا ولا صبر صعدة من أيام من أخر فقال الله تعالى محترم بھائی اور دوستوں قرآن مجید میں مسلسل بیان روزے کے بارے میں اسی روگو میں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا روزے کا تذکرہ جو ہے وہ کی وسائمات میں ہے ہوا ہے بس یہ دولت صاحب اور ایک دوسری جگہ پڑھا ہے وہ ساہین ساہین جو تو پھرنے والے بھی اس کا مانا ہے اور روزہ رکھنے والے مانا بھی اور ایک مریم لسان کا روزے کا تذکرہ آیا ہے کہ جب تم سے تمہیں کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو اس کہنا کہ میرا روزہ ہے پٹن مکل من یوم میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی اور اسی رکو میں تھوڑا سا اور در درمیان میں یاد نہیں آئی جس میں کہ روزہ جو ہے تو شروع میں جب روزہ کا حکم نازل ہوا تو اس میں کھانا پینا اور خواہش نقص پرہیز اور عورتوں سے ملنے سے پرہیز کرنا یہ اس کا حکم ایسا تھا کہ اس وقت آدمی نے اوتار کیا رات کو ابتار کرنے کے بعد جتنی دیر آدمی جاگ رہا ہے تو کھانا پینے اس کے لیے جائز تھا جب سو گیا بس دوسرا روزہ شروع اور اس طرح جو ہے عورتوں سے ملنا یہ پورے رمضان میں پہلی کا چاند نظرانے سے لے کر عید کے چاند میں تک اس میں عورتوں سے ملنا یہ روزے کی اس فات ملنے کو ترک کرنا یہ روزے کی پابندی شروع میں جو روزانہ نظر ہے نا چاند کے شروع چاند کے رمضان کے چاند سے عید کے جان تک پورا مہینہ عورتوں سے پڑے اور رات کو جب آدمی سو جائے اس وقت سے لے کر مغرب تک جو ہے یہ کھانے سے پڑے شریعت کا احکامات جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں تدریجی شکل میں تدریجی شکل میں اس طرح ہے کہ معاشرے کی جتنی اصلاح ہوتی رہی اور ایمان کی سطح جتنی بلند ہوتی رہی ہے. اس کے مطابق احکامات آتے گئے تو روزے کا حکم جو ہے وہ اس شکل میں نازل ہوا ہوا تدریجی تھا اس میں امینڈمنٹ اس میں تبدیلی ہونی تھی اور اس کے لیے میں جانم اللہ ایسے حالات اللہ نے پیدے کیے تاکہ سارے ذہن اختار کے سوچنے پر مجبور ہوں کہ یا اللہ کا حکم ایسے ہو جائے تو بہت اچھا ہو ایز صابت ہے انہوں نے روزہ رکھا رات کو آئے افطار رات کو جب آئے تو گھر پر گھر والی سکھا کھانے کے لیے کچھ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں یہ دن کو مزدوری کر کے آئے ہوئے تھے تھکے ہوئے اور بھوکے بیوی اٹھی کہ کہیں اڑوس پڑوس میں کہیں سے کچھ مانگ کر لے آئے یا کچھ قرض لے کر آ جائیں کہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ملا جب واپس آئی وہ سو گئے دوسرا روزہ شروع ہو گیا دوسرا دن اٹھائے پھر مزدوری پر گئے مزدوری کر کے جب رات کو آئے واپس گھر والی سے کھانے کے لیے کچھ ہنستے کا کچھ بھی نہیں وہ چڑھنے کے لیے گئی کچھ کھانے کے لیے پیدا کرے کچھ بھی نہیں ملا جب واپس آئی سو گئے تھے دوسرا روزہ شروع تیسرا روزہ شروع تیسرے دن وہ گئے مزدوری پر گئے اور انہوں نے جو کام کیا تو ٹاپ نہ لاتے ہوئے دوش ہو کر گر پڑے ٹرین شادی کی اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی روزہ کا جو حکم نازل ہوا تھا اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں امینڈمنٹ ہونے کے بعد یہ ہے تو یہ ہو گیا کہ شہری کے وقت اٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت ہے اور وہ قلو و شربو خط پا ہے تو بھائی ان لگو بر خرید میرا خریدی میرا فضل <سؤال> کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کو سفید ڈوری کالی ڈوری سے علیحدہ پہچان نہ ہو جائے گی جب نزل ہوئی تو ایک صابر دلہ دونوں کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے لیے اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی اور کھانا کھا لیا پانی پیا اور دیکھتے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ کالا دھاگا سفید دھاگا پہچاننے لگے تو انہوں نے کھانا پینے بند کر دیا تو انہوں نے تشریف کی طرف سے کیا جو. حضور صلی اللہ کی ختم حاضری ہوئی تو ان, ان کے بارے میں بتایا کہ جی انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا پیدا کیا ہوا ہے جو آئے میں آیا ہوا ہے بن فضر جہاں تک صبح کالی دھاری سفید داری صلی اللہ پہچانی جائے تو یہ دیکھ کر ہے جب ان کو پہچان شروع ہو گئی تو انہوں نے کھانا کھانا بند کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو شادی کا نام کہ, کہ ان کے جو ان کا تقیات تو پورے وفوق میں پھیل پھیلا ہوا ہے <laughs> کہ یہ جو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ تو افق میں رات کی تاریخی آگے جا رہی ہوتی ہے اور صبح کا چاننا صبح کی روشنی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ افق پر بالکل ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ آگے کالی داری چل رہی ہے اور پیچھے سفید داری آ رہی ہے تو یہ بات جب ہو جائے تو یہ طلوع فجر ہو گیا اس وقت زیادہ تو اور وہ کھانا پینا جو بند کرنا ہوتا ہے میں نے ساری زندگی میں طلوع فجر کا مشاہدہ ایک دفعہ کیا ہے تو وہ ضرور سے واپس آ رہے تھے رمضان کئی مہینہ تھا تو اس میں سورجوں کے جھاڑ بڑے ہوئے چڑھے چالیس ہزار فٹ کی پڑے تھے چھ منٹ اوپر چڑھتے ہیں عام طور پر تو ہزار میں پولوشن ہے گرد و غبار ہے تو صبح صادق نہیں دیکھی جا سکتی تو میں نے سے کہا کہ ابھی صبح صادق ہوگی تو آپ دیکھیں آپ کو کالا دھاگا آگے سے جاتا ہوا اور پیچھے سفید دھاگا پیچھے جاتے ہوئے نظر آئے گا تو واقعی ہم نے دیکھا بالکل نظر آ رہا وہ آگے کالا دھاگا ہے کالی دھاری اور پیچھے سفید دھاری تو شہری کا حکم جائے دے دیا گا مسلموں کو تاکہ شہری میں کچھ کھائیں پیئیں تاکہ دن کا اکثر ایسا جو ہے دن, دن, دن کا پہلے کام کرنے کیسے میں اتنی قوت ہو دوسرا یہ کہ جو آدمی بھوک بھوکا ہو رہا ہو اس کے مزاج میں چڑچلا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے شوگر کے مریض بہت لڑتے ہیں کیونکہ ان کا بلڈ لیول جون کم ہو جائے تو آدمی کے دماغ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے آپ نے جو علاقے لکی مروت مر, کے جو لوگ ہیں نا کارک لکی مروت کے علاقے کے یہ بٹیروں کا علاقہ ہے جی? بٹیرے پکڑتے جی. بٹیروں کو لڑاتے ہیں جی? بڑا در گئی تو بٹیروں کو لڑانے کا اصول کیا ہے اس کو رات کو پھوکا رکھنا ہوتا ہے جی? دوسرے جب لڑتا ہے اس کو اتنا غصہ آیا کہ اگلے بٹیرے کا یہ گوشت ہے اور اس کو بگاتا ہے جو بٹھیرا باغ جیسے کہ بغیر, جاتے بغیر جاتے. دوسرے بغیر بغیر ہے تو اس لیے شریعت ہے یہ ساری فرمائی کے کھائے پیے ہوئے ہو تاکہ اتنا زیادہ ارک جو ہے بلڈ گلوکوز لیول کم نہ ہو کہ چھٹڑے ہو کر لڑنے لگے اگر شہاز ذخری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ روزہ اس کو لگتا ہے جو روزہ کے آداب کی رعایت نہ کرتا ہو کہ اللہ والوں کو روزہ نہ روزے میں بالکل فرق محسوس نہیں ہوتا بلکہ اللہ والوں کی روزے میں تبیر زیادہ تازی ہوتی ہے. اور اس شریت حکم ہے کہ جو آدمی سارا دن روزہ سو سو کر گزارے یہ مفرور روزہ ہے جو آدمی گرمی میں سارا روزہ جو ہے نہا نہا کر گزارے یہ مخرو روزہ ہے وہ لٹا ہوا ہلتا ہی یہ کام ہی نہیں کرتا ہے یہ بھی جو ہے مناسب روزہ نہیں ہے تھوڑی سی تکسیف کا حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے کام میں تخلیف کریں جیسا کہ ایک گھنٹے کا اوقات میں کمی کی گئی جی ہے نا یہ تخفیف ہے تھوڑی سی تخفیف کریں کام میں روزے میں تاکہ ذرا تھکاوٹ نہ ہو لیکن کام ہی چھوڑ دے آدمی یعنی؟ ہاں جی بگیل سی بالکل وہ بٹیرے کی طرح میدان ہی چھوڑ دے تو یہ روزہ نہیں ہے جی اسلام کی سب سے عظیم جنگ ہے جنگ بدر گئے سترہ رمدان مبارک کو ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ سے اعلان فرمایا کہ آج چونکہ کتاب کا حکم سامنے آ گیا ہے اور کتاب جس وقت نافذ ہو جائے تو سارے شریعت کے احکامات سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے روزہ توڑ دے. بال صاحب ایک رام ہے کہ جنہوں نے اس دن میں روزہ رکھا ہے روزہ رکھ کر لڑے ہیں اور نے کہا اس وجہ سے دادا تھا کہ بھائی اتنی قوت ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور لڑ بھی سکتے ہیں پھر جیسا جنگ ختم ہوئی تو حضور صدر نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے کیونکہ میں روزہ رکھتا ہے عبادت نہیں روزہ رکھنا اس سے ہے کہ وہ اللہ کا ہے اور آج کے دن اللہ کا روزہ توڑنے کا تھا آج اللہ کی رضا جو تھی روزہ توڑنے میں تھی لہٰذا آج تو جن لوگوں نے حکم مانا اور حکم مان کر روزہ توڑ تو نے روزہ توڑا کھایا پیا تاکہ زیادہ اور کثال کے لیے زیادہ تر و تازہ ہوں اور خوب لڑ سکیں ہمت کے ساتھ لڑ سکیں تو یہ جو ہے یعنی یہ زیادہ مقبول ہوئے اللہ تباہ تعالیٰ کے یہاں خیر یہ آج کا خیال تھا پر برباد کرنے کی تو حکامات تجریری کی چکل میں نہ پہلے یہ حکم تھا والے تو فری دونوں تعاون مسکین روزہ نہ رکھے آدمی اور مالدار ہے کہ فریت دینا چاہے تو ایک وسیم کا کھانا ایک روزہ کے بندے میں اگر دے دیں اور روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی فرمایا ون تسیم خیر الرحم روزہ رکھو تو وہ بہتر ہے فریت دے کر روزہ نہ رکھنے کی صحت مند کو بھی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے یہاں تک کہ جب معاشرے کی تربیت ہوئی مانی سے بڑی تو دوسری آئے نازل ہوگی دوسری آیتیں ہے نا وہ نازل ہوگی کیسے نازل ہوگی امن شاہ رفیع قرآن حضر اللہ وادا الفرقان امن شاہدہ شہر فلسم ہوں جو تو میں جو اپنے آپ کو اس مہینے میں حضر پا لیں وہ روزہ رکھا وہ پہلے حکم جو تھا فدیہ دینے کا اس آیت کے نازم میں منسوخ کر دیا فیس جو منسوخ ہونے کا تھا وہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ جو مسافر ہو اور جو بیمار ہو وہ جو ہے تو انوزن نہ رکھے بعد میں سر رکھ لیا کریں اتنی گنتی کے پورا کریں پھر شاید کے نازر لگنے کے بعد پہلے وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا لہٰذا یہ جو آئے تھن کار میں مریض نے یہ دو دفعہ آئی ہوئی پہلے بھی ہے اور اس سال سمو کے بعد پھر آیتنا ہوئی کیونکہ اس نے اس حکم کو پھر بحال کیا مریض کے حکم کو بحال کر دیا اور مساور کے حکم کو بحال کر دیا کہ اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے اگر اس کے حالات مجبوری کیوں چاہیں لیکن وہ جو تھا رضیقن و خط التمن مسکین جو, جو مالدار ہے وہ جو ہے مسکین کا ذریعہ دے دیں وہ حکم بال نہیں ہوا ہے تو لاز الرضی وغیرہ جو کہتے ہیں یا ایسے لوگ کے جو آزاد خیال ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہے حکم باقی ہے تو یہ حکم باقی نہیں رہا کیونکہ اس کے بعد یہ آئے نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد جو ہے سر پہلے ساری بات منسوخ کر دی مسافر کی منسوخ ہو گئی تھی اور یہ تو بیمار کی منسوخ ہو گئی تھی وہ دوبارہ آئے تشریح انداز ہوئی تاکہ وہ منسوخی دوبارہ بحال ہو جائے یادا والا فراہم اس کی والی یہ اب یہ منسوخ ہے نہ منسوخ جو قرآن کیا تو یہ بڑا مشکل مضمون ہے تفصیل اور اس کو بیان کرنا یہ بہت مشکل ہے اعتراض کرنا اطراف کرتے ہیں کہ یہ بات ہے وہ منسوخ ہے اور آیت باقی قرآن بگی تھی اس کے باقی رکھنے کی ضرورت کیا پڑی جب اس کا منسوخ ہے تو آر بک باقی رکھو گیس کے تفصیل کو لبائے تفصیل نے دو جواب دی ایک جواب یہ دیا ہے کہ واحد اللہ علیہ نفیقنوں فضرت النت مسکین یہ جو ہے تو یہ باقی ہے فی الحال اس کو جو باقی رکھا گیا ہے تو ابھی باقی ہے کہ وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو وہ, وہ جو ہے فری ادا کریں گے ٹیک اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ لو نہ ہو جو اس کی رکھتا ہے کہ فرضیا دے سکتا ہے تو فرضیا دے وہ پہلے ترجمہ پہلے حکم کے ساتھ اس کی تشریح تھی کہ ماندار آدمی گھروں کا نہ رکھے اور فرضیا دے تو اس کے لیے جائے یہ عربی عربی جو تو بڑی عجیب زبان ہے بڑی وسیع زبان ہے پھر اس کے مصدر مصدر سے بڑے الفاظ بنتے ہیں تو ان کے معنی کا عجیب طریقہ ہوتا ہے سیرت سلمان نبی رحمتہ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں سرواس کی ہے اور بڑی نایاب بات ہے بہت کم کتابوں میں کسی کو ملے گی اس پر نے کہا کہ یہ حکم بوڑھے کے لیے اس طرح باقی رہا ہوا ہے کہ ہو بھی نہ ہوئی عتاقا مسترد ہے یا اس لفظ سے یہ بنائے کہ جو آدمی اپنی ساری کور کو استعمال کرنے کے بعد روزہ رکھنے سے بے بخت ہوتے ہیں. یہ کون سا ہے یہ اسی سال کا پچاسی سال کا نبے سال کا بوڑھا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد چکھا کر گر جاتا ہے دوش ہو جاتا ہے اب اپنے اپنے ایمان کی بات ہمارے والد صاحب کی اکیانوے سال عمر تھی اور اکانوے سال کی عمر میں ستائیس روزے رکھے ستائیس دن روزے پر دوش ہو کر گر گئے تو یہ روزہ ان کا ٹوٹا ہے تو اٹھائیس انتیس تین روزے باقی زندگی کے جو ہے آخری سال میں نے کہا ہمارا جو ہے اٹاکا جو ہے اور سیکھونا ہو جو ہے وہ اس عمر میں بیس تک میں کر سکتا ہوں تمہارے دوسرے بزرگ سنگا صاحب کوئی نوے سال کی عمر نے تو آخری سال کے بھی پورے روزے رکھے صاحب تمہارے ڈاکٹر صاحب سے روزہ نہیں رکھتے تھے. تو مجھے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب پلانا روزی نہ ساتھی گھٹ پٹ تھے جی اتنا موٹا تازہ روزہ نہیں رکھتا تو میں نے کہا یار روزہ جان کی قوت سے نہیں رکھا جاتا روزہ ایمان کی قوت سے رکھا جاتا ہے گٹ پٹ ہوئی دوس ہمارا تو ہو گئے بس کسی متاثر کی جاتا تو موٹا تازہ ہونا جو ہے تو ہمارے اسکول میں ایک سی ہوتا تھا اس کی ایسے مرشیت نے کی ہوتی دیکھنے کے بٹ جاتا تھا تو اس کی ہمارے ہمارا کلاس اسٹوڈنٹ تھا لڑائی ہو گئی اس وقت اور آج بھی اتنا کہاں پر باغ کا ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور ایک بار میں پریشی تو لوگ کہہ رہے ہیں ایسے چھت سا گیرت پکڑی ایسے ہی منہ چڑھائی ہوئی تو غیرت تو ایمان جو منہ چھٹا رہے تو نہیں کہتے جس کی منہ چکی ہوئی تو غیرت والا ہوگا وہ جی. تو دل کی ایک قوت ہے تو روزہ جو ہے ایمان کی قوت سے رکھا جاتا ہے اور روزہ جان کی قوت سے نہیں رکھا جاتا مجھے یاد ہے بارہ رکھے بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نو نوے سو سال سال کی کہتے ہیں بابا مجھے میں غیرت بنا رہے ہیں تو روزہ میں تو باشاء ایمان کا جو غیرت کا پہلو ہے نا غیرت کا پہلو ایمان کا جو ہے یہ بفلی تعالی صبح زرد میں اور پٹھارہ میں یہ ہے نماز نہیں پڑے گا موز بن رکھیں نسوار بقی طرف بکی روزہ روزہ پڑے گا محنت ڈالنا جڑے کہ مجھے دو تو مجھے کرتے ہو مجھے ہوئے غیرت کرتے ہو جی. بلکہ ہمارے علاقے میں باہ لیٹرینوں کا رواج تو نہیں تھا نا دور لیے رہا تھا بوڑھے جاتے تھے بابا کو میں جاؤ گا واپس آخری کھانا کھلا چھوڑ دے کی ضرورت نہ پڑے لوگ کہ بال بابا سے شور سورے یہ جو ہے روزہ یہ ایمان کی خواہوں سے رکھا جاتا ہے جان کی خواہوں سے بھی رکھا جاتا ٹھیک ہے, ہے تو دوبارہ یہ حکم نازل ہوا حمن خان امین کو مریضوں والا سفر فائدہ تم جو تم میں بیمار ہو اور جو سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر کے میں روزہ رکھے اتنے روزے پورے کریں اور وم شاہد امین کو مشاہ رہا جو تم میں اپنے آپ تم میں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں حاضر پاوے یہ نہیں کہا گیا جو جس پر یہ مہینہ آ جائے یا یہ مہینہ جب آ جائے حاضر پاوے تو حاضر پانے کی کئی ایک شرائط ہے وہ کے ساتھ ہو سلمان نبی افضل نے بات کی ہے کہ کہایت ہے خود بشمالی اور خطب جنوبی جہاں چھ چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اس کا مسئلہ بھی نکلتا ہے اور زمانے میں جب دنیا میں اس بات کی معلومات بھی نہیں تھی کہ زمین پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہے دور میں اس بات کی معلومات تو نہیں جو ہوتی آپ نے ایک بار فرمایا کہ بجال کے زمانے میں ایک ایک سال کا اور چھ چھ مہینے کے دن رات ہوں گے یہ تو جال کا زمانہ ہے صاون عار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا پا رہے ہیں صاحب نمازوں گا ہم روزے کا کیا کریں گے چھ مہینے کا دن ہے اور اس کی زور کس وقت ہو رہی ہے سر کس وقت ہو رہی ہے مگر کس وقت ہو رہی اور چھ مہینے کا دن ہے پورے دن کا روزہ کون داخلہ یہ آدمی اس نے آپ کو رمضان میں آ نہ پڑا اس آیت کی تشریح اس حکم کی تشریح دو طرح کرتے آئے تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ہاتھ کٹ گیا اب کے دن میں اس دن میں ہاتھ دھونا ہے ہی نہیں ہاتھ ہی نہیں لہٰذا آدمی رمضان کا حکم ہے ہی نہیں کیونکہ چھ مہینے کا دن اس پر آیا اس سات رمضان کا مہینہ ہی نہیں آ رہا ایک دن آج چھ مہینے کے دن بنے ہوئے دوسری محتاط تشریف جو ہے جو سرمت السلم کا عمل ہے وہ یہ ایک اندازے کے مطابق یہ دن رات کا جو اندازہ ہوگا اس مطابق یہ روزہ بھی رکھیں گے اور فائن نمازیں بھی پڑھیں گے جو ان علاقے میں رہے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ کچھ روشنی کی کبھی زیادتی میں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ دن, یہ دن کا وقت ہو رہا ہے یہ رات کا وقت ہو رہا ہے رہت رہت رہت رہت روشنی تو گویا حدیث شریف میں اس دور کے یہ جغرافیائی معلومات جو کہ اس وقت زمارے میں نہیں کہ ان کا حل بھی موجود تھا مفلی سالا جو اقامات بالکل نئے آتے ہیں ان پر جب ہمارے علمائی کا نام غور کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پرانے ریکارڈ میں پرانے اتہاس میں پرانی حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہو جاتی ہیں آپ دونوں آگے جائیں گے جی یہ دونوں بخود اس کو جا کے اس ہو گیا ہے آپ آگے ہو جائیں گے لیکن اب روزہ جو ہے روزے سے اللہ تبارا تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہمارے کہ لقم تک تکون تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ایک وش کرو گے کھانے پینے سے کھانے سے رکنا پینے سے رکنا خواہش نفس رکنا یہ تو روزہ کے بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے بعد روزہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے تو روزہ صرف جو ان تین باتوں کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اس روز روزہ سارے بدن کا روزہ ہے روزہ آن کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے ہاتھ پیر کا روزہ ہے سارے آزاد و جوارے کا روزہ ہے دل کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے سر خاص کا روزہ ہے <تصفيق> صاحب نے دکھایا کہ قلب کا روزہ کیا ہے کیا دکھا جائے کلب کا روزہ کیا ہے قلب کا روزہ یہ ہے کہ قلب جو ہے اس کے اندر خیالات آتے جاتے رہتے ہیں تو کل کا روزہ یہ ہے کہ سن فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کلب میں فاسد خیالات کا آنا جانا نہ ہو جی آج بھی وہ نفس کہتے ہیں کلاس کے پلانے ہوا اندر سے بات کرتے ہیں صوفیہ نے کہا ہے حدیث نفس نفس کی بات کیا پلانے کس لے سر کے سنگر ہاں جی نفس کہتے ہیں اندر سے سور اخلاجی میں جو دیکھا تھا کلاس میں اس کی آنکھیں کیسے تھی سب یہ آگے سے کو جواب دیتا ہے نہ کہتا ہے کہ بس تھا تو دس دراخ کر کے چھوڑا ہوا اور دوسرے آجی کے پاس جا کر اس کے ساتھ بات کرتا کہتا ہے کہ بس رومٹا ملک کیوں دے گا روما کے سدھر تو ہوا منگانا یہ دل کا فاسد خیالات کی ریل چلانا ہے حدیث نفس کو ادیس نفس نفس کا اندر اندر باتیں کرنا اور قلب میں فاسد خیالات کی ریل کا چلانا اور آدمی آئے ہوئے شاہ کی نماز میں ہوتا ہے ہمارے بنو میں وزیرستان میں علاقوں میں نماز کا بھی بہت رواج ہے اور ماشاءاللہ شداک مقادلہ کا بہت رواج ہے تو آدمی شاہ کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے امام کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خیری کلاشن برابر کر جی؟ صبح کے نماز کے جب آئے گا درد اس وقت کرنا ہے اس پر جی؟ پڑھ رہا ہے نماز جی؟ اور کلب جو ہے کلب کس سے مشغول ہے کلب جو ہے وہ قطر کے ارادے میں مشغول ہے تو لہذا لہٰذا کالب نماز پڑھ رہا ہے کلب نماز نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے کلب جو ہے انتہائی گراؤنی معصیت میں مصروف ہے ٹھیک ہے تو دل کا روزہ کو کہتے ہیں کہ دل میں فاصل خیالات نہ آئیں یہ ہمارے یہ بڑے عجیب, عجیب راز و عجیب راز ہوتے ہیں کہ بعد اگر ایک بادشاہ کا مسئلہ آ اس کے لیے دعا مانگنی ہے کہ دعا دعا مانگنی کا کہ قبول ہو اس کے لیے تین تین دن مسلسل مثلا تین دن کم ارکم نصاب ہے تین دن مسلسل ایسے گزارنے ہوتے ہیں کہ قلب سے فاصل خیال کی لہر چھو کر بھی نہ گزرے جب ایسے دو تین دن گزر جاتے ہیں اور ذکر فکر میں دھیان لائیے پھر دعا قبول ہونے کے لات ہو جاتے ہیں خود رہے کہ دل سے بھی فاسد خیال کی لہر نہ گزرے لیکن اللہ والوں کی مشق ہوتی ہے مشق دل کا دل کی اتنی ففاظت کی ہوتی ہے دل پر اتنا مشک پر اتنی مشق کی ہوتی ہے ایسے مواقع کیے ہوتے ہیں کہ دل سے فاسد خیال کی لہر نہیں روح کا کیا روزہ ہے مولانا غریب صاحب نے لکھا پتا ہے ہمارے کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ جنرل کے روزے کے بدلے میں اور ہمارے سالے کے بدلے میں جو جنر کی نعمتیں ملنی ہیں وہ بھی دھیان میں نہ آئے یہ روح کا روزہ ہے نی? وہاں کے حور و قصور اور وہاں کے محلات اور وہاں کی سواریاں اور وہاں کے نغمے اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبوئیں مولانا تاریخ غیر صاحب ہیں وہ حوروں کا تفصیلات بیان کیا کرتے ہیں تو بہت اتنی مشق ہے ان کو حادیث کی پڑھ پڑھ کے عربی کی حدیث پڑھ پڑھ کے گیا تو وہ ان کا جو حفل جمال حدیث نے بیان کیا ہے خیر سنگیت یہ کہ کہتے اللہ والے جو روزے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک اس بار کو بیان کیا جائے تو ایک ذرہ بھی ان کی طرف طبیعت متوجہ نہیں کیونکہ یہ دورانیہ جو تمہیں فجر سے ہے غروب آفتاب تک ہے یہ تو فقط رضاء الہی اور دھیان الہی کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے یہ روح کا روزہ ہے صرف خاص کر روزہ پھر کتاب سے پڑھیں وہ میں نہیں بتاتا ہوں تو پڑھ سکتے تو ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو اس سے باطن پر ایسا کنٹرول اور ضبط آتا ہے کہ سارے سال کے لیے انسان کا نفس ہے یہ درست ہو جاتا ہے وہ جاوید اسلم ابھی تک پاس نہیں ہوا نا آپ اگر سرو ہے نا آپ کے پاس جو کتنے سال ہو گئے بارہ سال سے فائنل ایئر میں آپ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے بارہ سال سے فائنل ایئر میں ہے اور وہ ہوا کیا ہے کلاس کی ایک لڑکی تھی شرارتی اور لڑکے بھی تھے شرارتی انہیں سب نے مل کر جو ہے اس کو جو ہے تو اس کا عاشق نام رات بنا دی اور اس کو کہتے سادہ برق بڑا گور اس کلاس کی تو ہاں جی جویدہ سادہ برق بڑا گور کلاس کے تمہیں دیکھ رہی ہو جا کے پھاڑ پاڑ کے دیکھ رہی تھی تمہیں لڑکی بھی تھی شراب اس نے بھی اس کے ساتھ ایسے باتیں کی کہ تھوڑے دنوں میں جائے تو ماشاءاللہ برخدار خوب مبتلا ہو گیا آپ جا کر سے والد صاحب نے کہا آپ نے والد صاحب کو کہا تو والد صاحب اس کے آئے آ کر مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ بیٹا میرا جو ہے یہ کہتا ہے کہوفیسر کی لڑکی ہے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ میری شادی اور تم اس کو کرو گیا تو میں نے کہا دیکھے اس کے بعد صاحب میں نے کہا دیکھیں آپ میری طرح غریب آدمی ہیں اور یہ پروفیسر بہت ملدار آدمی ہیں آپ کے اس کے خاندان میں بڑا ڈفرینٹ تو شریعت کو میں رشتہ آپ نے کم کیا جائے کوب اس کو کہتے ہیں کہ مالی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے اور قومی لحاظ سے اور شکل و سود کے لحاظ سے ان سب چیزوں میں برابری ہو خاندان میں مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے مستحب ہے کیونکہ ایسے رشتے کے کامیاب ہونے کے آلات ہوتے ہیں اب ایک ذمہ دار جو آج مسلمان ہوا ہمارا بھائی دیکھا میں کہوں فلاں پروفیسر صاحب اس کو لڑکی کا رشتہ دے دے لڑکی اس کے ڈاکٹر صاحب کہ قربانی کی ہے تو رشتہ ہو تو جاتا ہے لیکن خلاف کے ہوا یہ کامیاب نہیں ہوتا تو ملک کے خلاف آپ کام کریں گے آخر یہ پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن دنیا کا نقصان ہوتا ہے خیال کو میں سال سے کر نہیں ڈاکٹر صاحب جو کچھ لکھا کہ میں دوں گا بس میرے بیٹے کی اب جچا تھا تو میں کرتی ہوں خیر اب میں گیا میں نے گھر والی سے کہا کہ اس کو لڑکی کا رشتہ کا پوچھو اس کرشتہ رشتہ ہم مانگتے ہیں بس خدا رہے کہ ہمارا اس کے لیے۔ اسے جا کر معلوم گا اسے کہا اسے کہا اس کے چچا کے بیٹے سے مغنی ہوئی ہوئی ہے اور دو تین مہینے بعد سے شادی ہو جائے والی یا لڑکی اس کو معلومات نہیں کیا وہ تو سارے لڑکے بھی شرارتی تھے اور لڑکی بھی جو تھی وہ بڑی چیڑ اور شرارتی تھے ان سب نے میرے گھر کو ٹریک کر لیا جب اس کو پتا چلا کہ لڑکی کی منگنی ہے شادی ہونے والی ہے باسی اس کو دماغ پر ایسی چوٹ لگی کہ بارہ سال سے بیچارہ پھر رہا ہے۔ کہ آپ کے میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کے بڑے تجربے بات میں کہتا ہوں بڑی عجیب بات میرا ایک ڈیمانڈ سیٹر ہوتا تھا خبر میڈیکل کالج میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے ایک آدمی باعث آیا تو مجھے شادی کا کارڈ دیا میں نے کہا وہ oh, oh, فلانے ڈاکٹر کی شادی ہو رہی ہے ذرا اس کا کارڈ ہے اس بار کو اس کا وہ ہے تو ان شاء اللہ جائیں گے سر یہ کوئی شادی مادی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے مجھے ڈیپس کرنے کے لیے کارڈ چھاپا ہے ان کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو کارڈ یہاں پر بھیجے ہوا کوئی شادی مادی نہیں ہو رہی اس کی بات انسٹک تھی یہ تو پتا نہیں کیا بات ہوگی مجھے پتہ ہے شادی یہ بدھیمہ ہونے والا ہے سب کچھ ہے کارڈ چھپ کر رہے ہوئے کہ محسوس صاحب کیا کہہ رہا ہے جی یہ چلا گیا چلا گیا آیا اور سے کہا جی کہ میں تو شدید بیمار ہو گیا اور مجھے سوئرٹک قبل ہو گئی اور میں اب کلاس بھی نہیں لے سکتا میرا آفزہ ختم ہو گیا ہے اور یعنی دس سال ٹیچنگ کی ہوئی آفزہ ختم میں اب ٹیچنگ نہیں کر سکتا یہاں لڑکوں کو چھ مہینے کی چھٹی دی چھ مہینے کی چھٹی دی چھٹی دینے کے بعد کیا دو مہینے سے سائیکلٹر سے علاج کروایا پھر یہاں سے کہا سر آپ کو یاد رکھو فلان دن جو واقع ہوا تھا میں نے کہاں سے کہا پتا آپ کو کیا بات تھی اس نے کہا کہ اس لڑکی کے سیر شادی کرنے کے لئے میں نے پیغام دیا ہوا تھا جو اس کا کارڈ شادی کا اس نے میرے دماغ پر ایسی چوٹ لگائی کہ بس اس سے میں ہو ہوگی کہ دو مہینے علاج کرنے کے بعد تو میں اس ڈائل ڈائلما کہتے ہیں اس کو ڈال ڈرمپ کہ میں اس جو ہے تو وہ اچمبے سے نکلا کہ نہیں اس کی شادی ہو گئی ہے کہتے میرا دماغ مانتا ہی نہیں تھا میں تو سب یہ دھوکہ ہے مجھے خراب کرنے کے انہوں نے کاٹ چھاپے مجھے پھر چلا گیا جی پھر چلا گیا اس نے چھ مہینے علاج کیا چھ مہینے پورا پھر آیا اس نے کہا جی میرا حافظہ صاحب ٹھیک ہو گیا میں کلاس لے سکتا واپس کی کلاس لینے کے لیے پھر جی اس سے بال صاحب میرے پاس آتے تھے کہ اس کی بوڑھے ہو گئے اس کی بادلہ بوڑھی ہو گئی ہے اس کی کمر ہو گئی اس کی گئی اس سے شادی کرائے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا دیکھیں آپ گوال صاحب کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رہے اس کا سر وہ جو مجھے بلا لگی ہے دماغ پر اس سے میری سیٹ ختم ہو گئی اور میں شادی کر کریٹ دو سال اس سے علاج کیا سر کیا اس بہت سارا علاج سے کیا تھا میں دفتر میں بیٹھا ہوں سامنے سے داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر جو زردی اور زردی مایوسی اور اختار اختاٹ وہ ختم ہے اور اس کے ذرائع سے اختار سرخ آ رہے ہیں تو میں نے کہا باد صاحب جو ہے نا اب تمہاری شادی میں کراتا ہوں تو آگے ہنسا میں نے کہا ہنسے تو پسے. <laughs> <laughs> کہ ہنسے تو پھنسے اس کے والد صاحب کو میں نے بلایا جی والد صاحب آئے بس انہوں نے کوئی دو مہینے میں شادی کر اترا کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر اچھا شادی سے پہلے آدمی بھاگ گئے آج بھی گم آؤ گے ڈھونڈ ڈھونڈ گئے کے اسپتال سے برامد ہو اسے کہا کیا بات ہے اسے کہا میرا نام بریک ڈاؤن ہو گیا ہے میرا نارمل بریک ڈاؤن ہو گیا میں مجھے آپ بھی چڑھے نکالا اس کو بڑی مشکل سے اس کے ساتھ آج بھی لگایا کہ براب کے دوران کے ساتھ رہو گے اور اس پر نگاہ رکھے کہ بھاگے نہیں آدمی جب اس کو واپس کیا گیا نا شادی ہو گئی پھر چھ سات دن میں بد چھٹی گزارنے کے بعد آیا سی کا نہ یاد ہے بتخار نو خکار بری بات اچھی بات تھی رضوبات تو خیر وہ سروس کر رہا تھا کہ میں نظر کی خطا نظر کی خطا اور حدیث نفس اور اس آدمی کے مستقبل کو تباہ کر کے چھوڑ دیے بارہ سال سے آپ کے ساتھ یہ پھر رہا ہے یہاں امتحان پاس نہیں کرہذا یہ جو ہے تو یہ یہ و جاری کا روزہ ہے قلب کا روزہ ہے کہ نفاظت خیالات سے رکے میں نے ایک جگہ بیان کیا میں نے فنا رت کو بیان کیا ٹویکس ہمارا شاگرد ڈرا جی پڑا ان سے کہا کہ میں نے فنا بھی کا حاصل ہو سکتی ہے کہ بالکل خیال تک نہ آئے دائمی ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کو جنت جنت میں اللہ دے سر وہ تو ہفتے ہفتے والا دیجار ہوتا ہے نا کہ ہماری سیکس ختم نہ کر دے شادی سی ہمیں نکال دیں کہ فکر نہ کرے آپ اس طرح نہیں ہونے والے ہیں آپ اور ہم اس طرح اس گروہ میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہو جائیں وہ تو کہیں سینکڑوں سالوں میں کوئی ایک ایک آدھ بھی نکلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ دور میں فقط اب ایسے کرنی نا محمد اللہ علیہ ایسے ہوئے جن کو فنائے کلی حاصل ہوا ہے بعد میں جو تو عمر بن بدر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جن کو فخر ڈھائی سال فنائے کلی حاصل ہوئے بعد میں رحیم رضم الحمد اللہ علیہ ہوئے ہیں جن کو حاصل ہوا ہے یہ ایک چاند آدمی ہیں بارہ پندرہ آدمی آپ کہہ سکتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں خیر میں نے کہال ہے اس پر خدا ڈر گئے ہاں جی کبھی ہمارے ساتھ کیا کرنے والے پتہ جیسے اس نے چار سو گڑبڑ کی رہا تھا کی کی ایک غم نہ کریں جب سے جب سے آدمی کو ملتا ہے تو ضبط نفت کئی حال ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک سال تک دو سال تک چار سال تک عورتوں کے قریب نہ آئے تو ایس کو نفس اور شیتان ایک ذرہ نہیں بہتا سکتے اتنا کنٹرول ہوتا سکتا اور اگر چار شادیاں کرے تو بالکل شکست نہیں کھاتے ان کو کہہ زیادہ کرا چاہیے پرسوں یار روم کا پڑ رہا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شادیاں کرنا کوئی دنیا کا عمل نہیں یہ دین کا عمل ہے اگر یہ دنیا داری ہوتی تو اللہ طرح کی چار بیویاں اور نو باندھیاں تیرہ اوتے تھے ان کے پاس تو یہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک سوالہ نے جائز خواہشات کو روکنے کا ترک کرنے کا فنا کرنے کا نہیں کہا ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سنا ہوگا فنا بزرگ نے نفکشی کی نفکشی آپ پڑھ دو گے کتابوں نے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے پچیس سال نفکشی کی تو یہ بات جو ہے یہ محققین تصوف کا کا نہیں ہے اسلام میں نسخوشی آئی نہیں ہے وہ سارے رہا ہے کہ نسخوشی نہیں کیا ہے اسلام میں نسخوشی نہیں اسلام میں کشی ہے نفس کو کھینچنا نف کو کھینچ کر احکامات پر اپنی خواہشات کو استعمال کرنے کی طرف لانا کھینچنا غلط سے ہٹا کر صحیح پر ڈالنا خواہش کو غلط پورا کرنا چاہتا ہے اس سے روکنا اور صحیح طریقے سے پورا کرنا بس یہ نفس کشی ہے اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں یہی اللہ کے تعلق اور ولایت کے لیے کافی بات ہے نہیں ہے جی آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے ہندوؤں میں طریقہ ہے ہندوؤں کا نسخی کا کہ پہلے آج بھی اپنے پیشاب کے آلے کے ساتھ ایک چتانگ وزن بنتا ہے پھر آدھا پاؤ پھر ایک پاؤ پھر ایک کلو پھر دو کلو پھر پانچ کلو دس کلو ہاں جی یہاں تک کہ وہ بالکل ایک پیشاب کی ڈالی چل پاتی ہاں جی ایک پیشاب کی ڈالی اور کچھ بھی سیک ختم ہو جاتے ہیں اس کو پھر یہ موڑتے ہیں یوگا کے ذریعے دوسری طرف اس کو کی قوت ہو. اور اس پر عوام موڑنا اور یہ مختلف قسم کے کام اس قوت سے پھر کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں مشکریت اسلامیہ میں اس طرح کا کام کرنا ہرام مطلق ہے ہمارے یہاں صرف خواہش نفس کو گندے طریقے سے پورا کرنا ہے رک کر شادی سے غریب کو پورا کرنا بس یہ ہے تو لہذا روزہ سے وہ ضبط نفاصل ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ اگر اس کو ایک شادی کا واقعہ آتا ہے تو قید ہو کر کفار کے قید میں آئے کئی شادی قید میں آئے باقیوں کو شہید کر دیا گیا یہ بہت خوبصورت بہت صحت مند ہے تو ان کو نکاح ان کو چھوڑ دیں تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑا انہوں اور کئی دن مست کوشش کرتے رہی کہ اس آدمی کو اپنے جالیں پھاتے لیکن نہ پھنس سکتے نہ پھنسا سکتے اتنے دن اپنے اس و جمال کا پورا جال اس نے ڈالا اور وہ جو ہے وہ ان کو قابو نہ کر سکتی یہاں تک کہ اگر اس کے مجاہدہ نفسے اس عورت کو شکست ہوئی اس نے ایک دن دم سکھاؤ سکھاؤ آپ نے تو میری ساری ترتیبوں کو شکست دے دی لیکن اب جو ہے میرے دل میں تمہاری ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا یہ جو لڑکے زیادہ لوگ لڑکیوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اس سے ذرا متاثر نہیں لیکن صرف دم ایز ٹیشو پیپر بڑے واقعات میڈیکل کالج میں ہوئے ہیں جو میرے معلومات ہیں کو سنا ہے تو بڑا وقت دین ٹیشو پیپر جو دیکھ کر نظر سے جھکاتا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے تو وہ گویا اس وسطوں نے مال کو شکست دے رہا اور اس کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھتی ہے خیر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے حاصل کر سکتی ہے وہ ایمان لے آئے انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آتی اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اسے باپ سے کہا کہ بڑا شربیلہ ہے اور متصر نہیں ہوتا ہے اگر آپ ہمیں دو گھوڑے دے دیں کہ اس کو میں ذرا نکال کے اگر ادھر پھیلایا کروں اور شاید باہر کی کھلی فضا میں جا کر یہ ذرا ہو اس کی طبیعت کھلے شاید یہ متأثر ہو تو ایک دن نکلے دو دن نکلے دوسرے دن نکلے پھر پھرا کر آئے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے بس تیسرے دن جو نکلے بس گئے چلے گئے پھر کسی جگہ ان کی منزل آئی سر ان کی منزل پر گے جو دو ساتھی شوادا شہید ہوئے تھے تو دو شوادا زندہ حالت میں آ کر ملے ان سے جو کی ایک زندگی ہے رفی سبی اللہ بلخ جاؤں اللہ کے شروع اور دوسری زندہ ہے تم جانتے بھی دوسری میں آیا تو ان کو روزی دی جاتی ہے تو ان کو دیکھ کر بڑے ایران میں کہا آپ کیسے انہوں نے کہا ہم آپ کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں یہ زیاد ہوا ہے نا بالا کوٹ کا اس میں سید احمد شہید احمد کے ساتھ لکھنؤ کے دو لڑکے شہید ہوئے تھے تو ان کے والد صاحب کو بہت زیادہ آتے تھے کیا ایک دم حاجت میں تو دونوں لڑکے زخموں پر پٹیاں باندھے ہوئے آ گئے گھر اور والد صاحب سے ملے اور ملنے کے بعد پھر اجازت لے کر گئے اور صبح جس جگہ وہ بیٹھے تھے اس جگہ ان کا خون بھی لگا ہوا تھا اللہ شاد اعزاز دیے تو یہ سب سے نفس ہے جو انسان کو ملتا ہے فرائیڈ نے لکھا ہے کہ سیکس ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں کہتا ہے کہ میں نے سیکس کنٹرول کی ہوئی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے فرائیڈ سائیکالوجی اس میں سائیکالوجی والا نے مجھے بلایا ایک اسپیچ کرنے کے لیے سائیکالوجی اور تصور کا آپس میں کور بہت اس پر بیان کرانا چاہتے ان سے بیان میں نے کہا تھا کہ فرائیڈ کہتا ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں میں ہے, سیکس کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ اس کی بات سو فیصد جھوٹ ہے میں کو فرض نہیں اس طریقے تو تفصیلوں کے تحت ہم لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں اور سو فیصد سیکس کے کنٹرول کرنے میں نوجوانوں میں میں کامیاب, کامیاب ہوتا ہوں کہ سو فیصد یہ کنٹرول ہو جاتا ہے بغیر کسی تکلیف خیر یہ روزہ جو ہے اس طرح کا روزہ آدمی کے اندر تقواہ پیدا کرتا ہے اور دوسرے روزے کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے اس روزے کے مضمون چار باتوں پر مشتمل روزہ رکھنا تراوی میں کھڑے ہو قرآن سننا صدقہ صدر دینا اور احتجاب کرنا روزے پر بات ہوگی روزے کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ اشاہ رمضان اللہ قرآن حضل اللہ صلی حضاء الحرقان رمضان کا مہینہ جس محترا قرآن سارے انسانوں کی رہنمائی ہے ہدایت کے اسود کو کھول کر بیان کرتا ہے اور یہ فرقان ہے فرقان کیا کس کو کہتے ہیں فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو کہ, انسان جو کہ ایک ایسا سینس پیدا کر دے جس میں آدمی غلط صحیح حق باطل اچھا برا اس میں طبیض پیدا کر سکتا ہوں یعنی انتہائی عظیم فراست باطن میں پیدا ہوتی ہے تو قرآن فرقان ہے کیونکہ اس کے ذریعے میں انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے ایک فراست پیدا ہوتی ہے اور اس کو فرقانیت کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان ہے دوسری بات ہم آپ سے چاہتا ہے کہ تقوی کے ساتھ دوسری بات ہم حاصل وہ قلب کا نور فرقانیت ہے وہ قرآن سے حاصل ہو وہ قرآن میں مجبوریت قرآن کی مجبوریت کتنی طرح کی ہے قرآن کی مجبوریت اس کے الفاظ سیکھنا اس کی تجویز سیکھنا اس کے معنی سیکھنا اور اس کو تراوی میں کھڑے ہو کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہر لفظ کے بدلے سونے کے لیے اور فرقانیت کا نور جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو من آتا ہو یا نہ آتا ہو یہ جب تراوی میں کھڑے ہو کر سنتا ہے اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے فرقانی کا نور جو باطن میں آتا ہے وہ تراوی میں کھڑے ہو کر قرآن سننے سے آتا ہے کہاں مان اس کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں اگر مان آتے ہو تو نور اللہ نور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نبی آتے ہو تو اس نور کا فائدہ اس کو ہوتا ہے فرقانیت کا نور کیا چیز ہے یہ وہ روشنی ہے جس کے بادل میں, میں دل میں آنے کے بعد دل ہو جاتا ہے حق اور بادل کی کو تمیز پیدا ہو جاتی ہے نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعلی کفار پر غلبہ نصیب کرواتے ہیں جس کے پاس فرقانیت ہے اس کو اللہ کفار پر غلبہ نصیب ہے زیادہ قرآن یا مشغول ہونے کا مشکل اختیار کریں مغل درم میں نے تیرہ سال میں ایک ختم کیا ہے پر جو میں تفصیل کر جس میں سے کوئی چاہے چھ سال جہاں کیا تھا اور سات سال پھر مجھے مسجد میں کر کے اس کو پورا کیا اور اس سے پہلے ایک دوران کیا تھا وہ بھی کوئی دس سال کا تھا تیسرا ہمارا ختم شروع ہوا, ہوا ہم آج کا نویں پار دسویں پارے نویں پارے میں پا تین سال میں نویں پارے میں پہنچے ہیں زندگی جی اللہ تو پورا کریں گے کیسے مشغول ہونے کی ضرورت ٹھیک ہے نا اس کی تلاوت تراوی میں <مخیڑوں> کھڑے ہو کر سننا ایک ختم کا سننا تو سنتے موقعہ ہے دو ختمہ کو سننا جائے ہے یہ مستحد ہے اور تین ختم کو سننا یہ مستعد سے اوپر ایک نیکی جو ہوتا ہے پہلے اولا پہلے اولا ہے یہ تین ختم جو ہے صحت کو سننے چاہیے پھر کی برخاست آپ سارا سال دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اور اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے جیسے ہمارے دس بیا کریں ان اللہ قرآن کے وہ راز کھلیں گے کہ پھر ان آپ کو حیرت ہوگی اوہو اس کے موضوع پر میں بیان کیا کرتا ہوں اس کا معاوضہ قیامت تک جاری ساری ہے آج کل کے دور میں ایسے جو جیولوجیکل اس کی باتیں ہیں اور ایسے اٹامیکل ایکسپرٹ کی جو باتیں ہیں اور فزکس کی کیمسٹری کی اور اسٹارمی کی اور فلکیار کی جو باتیں ہیں ان کو آج کے دور کے سائنسدان سن, سن سن کر اور ان کو جان جان کر ان کی اکل چکر کھڑا رہی ہیں تیس مور کو بلایا تھا سعودی عرب والوں نے ایمبرولوجی کی ریسرچ کے لیے تو ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ جو تفصیلوں میں آیا اس کو لیتا تھا اور اس کے مطابق بتادوں کو بیان کرتا تھا تو, اس جو ہے تو خلاق کا تھا آلہ کا تم آلہ کا جو تفصیلوں مانا آیا تھا اس کو بلایا لو تو اس نے کہا کوئی اور معنی بتاؤ کوئی اور معنی بتاؤ لوگوں سے ڈکشریف بتاؤ نے کہا ایک اس کا معنی چبائی ہوئی چیز بھی ہوتا ہے دانتوں میں جب آپ سینگھوں میں چباتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو نیچے پھینکیں تو چبائی ہوئی چیز بھی علاقہ کا معنی بنتا ہے عربی لغت میں اس نے کہو ہو یہ ہے نا اس معنی کو چودہ سسال ہے مفسرین نے نہیں لیے ہوئے کیونکہ جس بات کی وہ تشریح کرنا چاہتے تھے وہ اس معنی میں نہیں آ رہی کیوں قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے تو ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی مثال بیان کر رہا ہے انسان کی پیدائش لیکن اس, اس کے اندر جو سائنسی عکائق ہے وہ عجیب و غریب ہیں اور جگہ جس وقت آدمی کے دو تین ہفتے گزر جاتے ہیں اور اس کو اس اس کے اندر جب سومائٹس بنتے ہیں سومائڈ ریڑھ کیڑی کے مورے بنتے ہیں تو ریڑھ کیڑی جب مورے بنتے ہیں تو اس کو سائڈ سے دیکھا جائے بالکل چبائی ہوئے چیگم کی طرح نظر آتا ہے یہ تو ایسے کیت مور جو بس تھا مائر چکر کھائی اس چکر نے چکر کھایا چودہ سو سال پہلے اے سیکوریسی کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ایسا کئی کتابیں میرے پاس ہیں فزکس والوں نے یہ جیولوجی والوں نے جو کیا ہوا ہے یہ اصل نمبر تین میں درس ہوتا تھا پہلے میرا قرآن اس میں جو جوراٹھی کے پی ایچ ڈی پروفیسر سے بڑے نامی گرامیہ بھی لاٹھی لے کر نہیں آیا کرتا جو میں نے پڑھی آیت میں نے کہا خلق نال جیبال اور بنایا پہاڑوں کا ہم نے محکیں کی تفسیر میں نے کیوں کہ ڈاکٹر صاحب پھر اس کو پڑھا کیا پڑھا سو میں نے کہا کہ خلق نال جیبال ہوتا کہ صبح یہ تو ہمارے جوراسی کا فلاقہ سور ہے کہ پہاڑ جیسے اوپر کو ہے نا ہماری جتنے اوپر کو ہے نا ایسے نیچے کو بھی ہے بحث کی طرف اندر کو اس کی سخت چٹانیں اور پتھر اندر تک گئے ہوئے ہیں ان سے زمین کے پلان ہیں ان کو پہاڑوں نے مہکوں کی شکل میں پکڑا ہوا ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے اس کو ہمالیہ کے پہاڑوں کا پورا ایک وہ ایک کمان ہے اس طرح ہوئی ہے اس سے پکڑا ہوا ہے ایک کمان کو ہٹا دیں تو یہ بٹی جا کر بہرحین میں گر جائے گی اور وہ خوشی بن جائے گی اور یہ سمندر بن جائے گی جو سبحان اللہ رہا ہے تو جغراتی کا فراہم ہو رہی ہے ہمارا بیان ہوا ایک دفعہ اس اصل مطیر کے درخت دے رہا تھا اس میں بنکل نہ سلون آیا جوج ہر بلندی سے پھسل کر آ رہے ہوں گے تو گلگت سے گارڈر صاحب میرا شاگرد تھا وہ آیا کو پھر پڑو میں میں نے کہا لہٰذا بھی ہو اس پہ تو سکینگ جان ہوئی ہوئی میں سکینگ جسے کہتے ہیں اس نے کہا جی کہ برف برفانی علاقے میں ایسے بوٹ ہوتے ہیں جن کے نیچے اتنا لمبا لکڑی کا تختہ ہوتا ہے چوک سے وہ پھسل کر دور دور علاقوں تک جاتے ہیں اس کو سکینگ کہتے ہیں ایک سکیٹیں ایک اسکیئنگ یہاں اس کیٹرگی میں جوتا ہوتا ہے ہاتھ میں دو کو ہوتی ہیں تو برف سے پھسل رہے ہوتے ہیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک کو لگاتے ہیں دوسرے کو لگاتے ہیں سارا دیتے ہوئے چل جاتے ہیں بڑا زبردست گہم ہے یہ ہے اس کے بعد جوتا یہ تو اس کی بیان ہوئی ہے برفا تو کئی راز ہیں یہ موجودہ ہے کیا مت کے لیے موجودہ ہے اور اس میں آر رخ والے آدمی کے لیے ایسے حیران کن مہینے لکھو اغل کو حیران والے حقائق ہیں کہ اس کو قیامت تک کے لئے چلے گا اور قیامت تک کے اندھان کا دور اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری ترقیات کے ہوتے ہوئے جب اس کو پڑے گا کیونکہ تشریح کرے گا وہ کہے گا واقعی موجود ہے تو میرے لیے موجودہ آج بھی موجودہ ٹھیک ہے نا سمحان اللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے باطن میں ہماری شخصیات کا حصہ بن جائیں وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک تقریب سننے کی بات نہیں ہے اس کے لیے مسلسل مشقت کرنی ہے مسلسل جدوجہد کرنی ہے سال ہر سال لگتے ہیں پھر شخصیت بنتی ہے پھر جب شخصیت بنے تو اس شخصیت سے اللہ کام لیتا ہے ہم اور آپ نے شخصیت بنانے کی محنت نہیں کی اس کی نیت کریں اور وہ فرض میں جنوبی افریقہ میں تھا اس میں مجھے انہوں نے ریڈیو اسٹیشن سے ایک انٹرویو شائع کرا رہے تھے اس میں انہوں نے سوال کیا کہ امت کے مسئلے کا کیا حال ہے میں نے کہا امت کے مسئلے کا کیا متعدد کے لیے حل کیا ہوا ہے اور اس کو آلات مہیا کیے ہوئے ہیں کہ ان حالات کو اختیار کرے جو اپنی تعمیر کر سکتی ہے ہم اور آپ ان حالات سے فائدہ نہیں لیتے انہیں کا مسئلہ آپ بتائیں کیا ہے میں نے دیکھیں دیکھے سمت مسلمہ کے پاس اس وقت بھی گئے گزرے دور میں ہمارے پاس اہم ادارے ہیں ہمارے پاس مدارس کے اہم ادارے ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو آپ خود داخل نہیں ہو سکے اپنے بچوں کو داخل کرا کے مکمل شخصیات کی تعمیر کر سکتی ہمارے پاس اہل تصوف کے ادارے ہیں جو شخصیت کو ایسا تعمیر کر کے چھوڑتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار سال تک عورتوں کے قریب نہ ہے تو اس کو کوئی چیز متاثر نہ کر سکے ہاں جی اور اگر یہ دلہ تیرہ عورتوں کے ساتھ تیرہ عورتوں کے جو ہے ماتحتی میں ہیں اور تیرہ ساتھی ہتھیار نہیں ڈال رہے نہیں کھا رہے ایسی ایمانی قوت ہوا ایسی تربیت آدمی ہو سکتی ہے اللہ تباہ کا فضل وغیرہ تبلیغ و دعوت کا ادارہ ہے ساری دنیا پھیلے آج کل ہی یہ فوٹو کے مسئلے پر اور ٹی وی چینل پر اور سلحوں پر بعض علماء کی ہو رہی تھی ایسے مذاکرات ہو رہے تھے آخر سب سے میٹنگ کراچی میں کروائی ہمارے حضرات میں اور اس میں جو میں جس موقع کو بیان کرتا رہا جس کو میں نے اختیار کیا ہوا تو میں ہی وہ کہہ رہا تھا میں نے کہ آج کل ساری دنیا پھیلی عظیم تحریک ہے کی میڈیا کے کسی وسیلے کو ان اختیار نہیں کیا ہے. نہ اخبار کو نہ ریڈیو کو نہ ٹیلی ویژن کو نہ کیبل کو نہ ڈش کو کسی کو اختیار نہیں کیا اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کیونکہ مستون طریقے سے جو دن کا کام ہوگا اس صحیح عقیقی دن پھیلے گا ٹھیک ہے تو وہ درس و تدریس ہے ہاں جی درس و تدریس ہے دعوت و تبلیغ ہے بیت و تلقین ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے نزدیک میں دعائیں مانگنی ہیں اور آخری مرحلہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا اس وقت حالات سازگار ہو جائیں اور کتاب جو ہے کے حالات جو ہر حالات کتال کے بھی ہوتے ہیں کیا بس رہے ہیں ہم دس آدمی منٹ کا طالبان بن جائیں नहीं? میرا ایک دھماکہ یہاں پر کر لیں وہاں پر کر لیں گناہ ہے کہ مارا گیا بے گناہ دس مارے گئے یاد اس ترتیب سے نہیں چلا کرتے ٹھیک ہے نا وہ ایک منظم ترتیب ہے جس میں اس کے لوگ ہوتے ہیں اٹھارہ سو کی جانے جنگ ازادی لڑ رہے تھے مسلمان تو تھانہ بند کی خانقان میں قابل دیوبند بیٹھے مشورے کے لیے عظیم ضاز اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ رشیم اللہ گنگوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم اللہ شیخ محمد اللہ حافظ شہید پانچ مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف مسلح کی رجحت کرنا چاہتے ہیں شیخ محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیر تھے ان نے کہا کہ ایسے حالات میں جب ہمارے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ ہم بادل کی قوت کو توڑ کر حق کو نافذ کر سکیں ہمارے ذمے کتاب نہیں ہے کیونکہ اس سے ہماری قوت ضائع ہو جائے گی بادل کو نہیں توڑ سکیں گے وہ اور غالب آ جائے گا لہٰذا اس کو فرنٹ لائن کو چھوڑ کر سیکنڈ لائن پر آ کر تیاری کرنی ہوتی ہے <Sessy> تو اس مولانا کا سر نوزی رحمۃ اللہ علیہ نشید نوجوانان تھے یہ بڑے جوش میں آئے اور کاثر نعمود رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا ہمارے پاس بدر جتنے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم اس بات ملا ان کے خلاف تو ان جذب سے جذبہ سے کہا کہ ان کو اس جلدے سے متاثر ہو کر وہ شیخ شیخ محمد تھانوی صاحب نے اجازت دے یہ جنگ جیسی منصوبہ بندی کے تحت تھی لیکن وہ منصوبہ بندی نہ ہوئی اس لیے ناکامیاب ناکامیاب ہونے والی نہیں تھی اہم ہر اہم بڑے شہروں میں بجک وقت اسلامی مسئلے کو نے کھڑے ہو کر چھاؤنیوں پر حملہ کرنا تھا بجک وقت ہو جاتا تو کامیاب ہو رہی تھی لیکن ان کی نان کوارڈینیشن ہوئی کہ آج دہلی میں ہوئی تو کل لکھنؤ میں ہوئی اور ہفتہ بعد جو ہے تو تھانا بون میں ہوئی اور پندرہ دن بعد دیوبند میں ہوئی تو اس سے انگریزوں کو وقت مل گیا کچلنے کا وقت نہیں گیا اس وجہ سے کامیاب نہ ہوئی جب یہ ناکامیاب ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو سیکنڈ لائن آف کسان پر کر دارال دیوبند بنایا بطور تحریک کی اور اس وقت ساری دنیا میں صحیح اسلام کی جداد آپ اگر دیکھ رہے ہیں میں وہ دور دراز تک دنیا میں پھرا ہوا ہوں جس جگہ پر بھی آپ جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دیوبند کی شاہی وہاں پر پہنچ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں چیز وجود میں آئے برطانیہ میں تھا وہاں بری کا دارال دیکھنے کے لیے میں گیا تو ان کا جو مسجد کا حال تھا نوے فٹ لمبا پچاس فٹ پچاس فٹ توڑا اور یہ بغیر ستون کے چھت اور لکڑی کی چھت ایس بی آر چیزوں نے بنائی اس سائیڈوں سے کہ ایک چھت انہوں نے کائم کی ہوئی انہوں نے اپنا سارا نظام بتایا ساری ترسیف بتائی تو بڑی خوشی میرے دیکھیں اس ملک میں بھی اتنا بڑا تارال قائم کر. انہوں نے کہا کہ یہاں کے نظام، ہم نے مسلمانوں کو یہاں اس تارعلوم کو قائم کر کے اپنا نظام تعلیم عطا کیا ہوا ہے اور یہاں کو ایجوکیشن اور سی پیجر مسٹ ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے قانونی سے تعلق نے پورا کیا ہوا ہے ہم نے ستر سال کی عورتوں کو کمپیوٹر وغیرہ سکھانے کے لیے ملازمت پر رکھا ہوا ہے تو بھی ان کی جو ہے رول کو سرٹیسفائی کیا ہوا ہے اور ہم نے نظام تعلیم دیا ہوا تو دیو بند کے نظام تعلیم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ اس وقت یہاں سے وہ ہندوستان سے لے کر کینیڈا تک دو ہزار دارعلوم ہیں اس کی روشنی سے چل رہے ہے اور اس وقت امت جو سنبھالی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ان قریب وقت زیادہ دیر نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اب اگلا قدم جو ہے میں آپ کو بتاؤں اگلے قدم میں امریکہ کے کمر ٹوٹنی ہے اور اس سے تباہی ہونے والی ہے میں ایسے نہیں کر رہا یا میں نے کوئی دماغی والے پیار نہیں کیا کہ میں ہوں. وہ ظلم اس کو کر رہا ہے جو اس وقت امریکہ کر رہا ظلم کے نظیم ہونے والا ہے یہ تین دن پہلے میں نے گھر میں دعوت کی ہوئی تھی ایک خاندان کا جھگڑا تھا جھگڑا کیا تھا لڑکے نے شادی کر لی ہے ایک عیسائی عورت کو مسلمان کر کے انٹرنیٹ پر خفیہ شادی کی ہے گھر سے چار لاکھ روپے لے کر پھر گئے تو آخر مجموعا گھر کو آیا ہے باپ ماں سارے ہم انہوں نے گاما کھڑا کیا ہوا پھر میں نے بیچے مداخلت کی میں نے ان کی دعوت کی گھر کا شکر نہیں کرتے ہوئے کہ لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے وہ نماز پڑھتی ہے وہ آج کل کے دنوں روزہ رکھ رہی ہے وہ تعجیت پڑھ رہی ہے اس پر تو جان دینے کی ضرورت پڑے تو میں تو جان دینے کو تیار ہوں آپ سر شادی کا کہہ رہے ہیں کافی مجھے کہا شادی اس کا بسلا رہا تھا اس پر آپ پریشان ہو رہے ہیں یہ تو جان کا ان کی قربانی مانگتی اس کے لیے ہم چار تھے اور یہ ان اس ظلم و ستم سے جو امریکہ کر رہا ہے اس سے متاثر ہو کر سال ہے ہمارا سال ہے گزادی سے میں نے آرٹیکل شائع کرایا تھا انور کا اس نے کہا کہ میں اس امریکہ کے ظلم سے متاثر ہو کر مسلمان میں اسلام میں واپس لو ہو رہا ہوں تو یہ کی طرف سے ظلم کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچل رہے ہیں یہ پھیل رہے ہیں لیکن مفضالہ کچلے یہ جا رہے ہیں پھیل ہم رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ تاریخ اسلام قبول کرنے کی ان کے مقاب ممالک میں زندہ ہو چکی ہے اور ہم اس کو دیکھ کرائیں گے اور یہ چیز ان کو لے ڈوبے گی ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس کی کمر ٹوٹنی ہے اور یہ کمر ٹوٹنے کے بعد عالم انسانیت اس انقلاب کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ جب آپ ساری زمین پر اللہ اللہ ہی دیکھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا ان ٹھیک ہے اب چند سال پہلے کوئی کہہ سکتا کہ روس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ اس کی کمر کو تھوڑا ایسا امریکہ کا بھی ہونے والا ہے اور ہماری ہماری طرف یہ, یہ منجان مل ہونے والا ہے جتنی سال سے کر لیں جتنا کچھ کر لیں اس کو کوئی نہیں سکے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کا مربان کر اپنی جستیات کی تعمیر کر کے اور الفاق کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے مت کریں نیت کر لی اس کے لیے چل رہے ہیں الحمد <تصحب> للہ اثرات یاخین یادین یار یارحمین اللہ اللہ رحمان الرحیم مبارک پڑا گیسی غلطیوں کو بتا جی مباف فرما باد میں قبول <سؤال> فرما آپ سے ان سات نے سنا اس کا بندوبست کیا محنت کی کوشش کی آج کی تقریب کا بندوبست کیا اللہ سب کی خواہشوں کو سب کی مسائی کو قبول فرما اور اللہ سب کی دنیا کو درست فرما ہر جگہ کو اپنی حفاظت رکھ دنیا کی ترقی سے نواز اور یا اللہ ہر جگہ ان کو امت مسلمہ کے عالم اللہ رہنمائی کے لیے یا اللہ سب کی دلی نیک برازم کو پورا فرما سب کو بل تعینات میں کامیاب فرمایا